اور تم میں جو مرد عورت عیسا کریں ان کو ایزا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور ان کا ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے